اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نئے کمل کیے ہیں اللہ ان کو انعام دے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور با عزت رسک وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِزٍ أَلِيمٍ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کی ہے کہ انہیں ناکام بنائیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔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 جو شکر گزار ہوں پل مؤت ملتی ست پلم خروت ن كانوا الغيب ما لبثوا في پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ضلعت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے ربی کم وش کو بلد تیب تب غفو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 بکالم فل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار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 وَلَقَدْ صدق عَلَيْهِمْ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا چناچے یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس کے رو کے جو مومن تھا وہ سلطان اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي على وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شيء اور عبلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا البتہ ہم نے اس کو بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے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 عاد يوم لا عنه ساعتا ولا تستقدمون کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا مَوْقِعُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ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 دنگی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اول بلتی تقرری علم صح آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ عاملو بِمَا عَمِلُوا ہم جزا عب فب بِمَا ملو وَهُمْ فی الغرو فتح اور نہ تمہارے مال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 ربی ابسط الرزق لمن یشاء من عباده اب له وما انفقتم من درولا و يخلفه شعی فوخل خیورقی کہہ دو کہ میرا پروردگار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 یہ تو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ انہی کے موتقب تھے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 کال مہ گل رجوئی دئی اشو کم کے نیام يَعْبُدُ کالو و کالو مہگ علف مفت ر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 قد کب <بَعِيد> جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے اڑکل پچو تیر پھینکا کرتے تھے